اِسّل و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سہیم واٹس ایپ روشن اور باقی تمام تمام برادر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پچاس آج آپ لوگ وارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اس میں چونکہ ابھی ہمیں نماز کا نماز کے اندر ہم ہیں تو یہ آپ لوگ کو سمی اللہ علم الحمید ربن علامدن کثرن طیب مبارکن فی کا مسل تجمہ اس کے بعد دوسرا پیرغلاف سمی اللہ علم حمید الحمد للّہ رب العالمین آہل قرآ العظمت وحل جو یہ دونوں دعائ کر آپ کو پہنچا دیا سمی اللہ پرنے کے بعد آگے کے جو احکامات ہیں آپ کے عمّ ہیں کہ آپ نے پھر اللہ اکبر پڑھ کر اللہ اکبر پڑھنا ہے اور ہاتھوں کو کانوں کے کانوں تک جو ہے آپ نے اٹھانا ہے یعنی آپ کے ہاتھ جو ہے کان اور کان کی لو اور کاندے ان دونوں کے بیچ میں ہونے چاہیے ہاں جی کان سے اوپر بھی نہیں ہونی چاہیے نیچے بھی نہ ہو بس آپ کے ہاتھوں کے جو ہے کی انگلی اگر کان کی لو سے لگ جائے کان سے لگ جائے تو کافی اتنا ہی اٹھانا ہے کو حقوں میں تو ہاتھوں کو اتنا اٹھانا سنت ہے لیکن اللہ اکبر کا پڑھنا واجب ہے سمے اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کا پڑھنا واجب ہے اور ہاتھوں کو اٹھانا جو ہے اللّہ اکبر پڑھتے ہوئے جس طرح میں میں اٹھایا یہ سنت تھی ہاں جی پھر اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے ہاتھوں کو نیچے کر کے پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا سزے میں جا کر جو ہے جو چیز آپ ہاتھوں رہنا ہے سب سے پہلے آپ کے سات اعضا کا زمین پر ٹکنا سجدے میں واجب ہے سب سے پہلے ہم نے چیز کی فکر کرنا ہے کہ میرے سات اعضا زمین پہ ٹک چکا ہے یا نہیں وہ سات اعضا کیا ہیں تو سب سے پہلے پیشانی پھر دونوں ہتھلی یعنی پھر دونوں انگوٹھنے پھر دونوں پاؤں کا بڑا انگوٹھا ان سات اعضا کا زمین پہ ٹکنا واجب ہے پہلے آپ نے یہی فکر کرنا ہے کہ میرے یہ سات آزا کا جو کہ زمین پر سجے میں ٹکنا واجب ہے یہ ٹکا ہے یا نہیں ٹکا ہے ہاں اس کے بعد ناک کا زمین پر سر جگہ پہ لگنا ناک کا سر جگہ پہ پیشانی کا سر جگہ پہ یا جانماس پہ جو ہے لگنا تو واجب ہے لیکن ناک کا سنت ہاں جی تو ناک کو ملا کے کل آٹ اعضا ہو جائے گا ناک کا جانماس پہ رکھنا سنت ٹکنا سنت باقی سات اعضا کا پیشانی میں بال بتا رہا ہوں دونوں اتلی دونوں انگوٹھنے اور دونوں پیروں کے بڑے انگوٹھے یہ سات اعضا ناک کو ملا کر آٹھ اعضا لیکن ناک کا زمین پر ٹکنا سنت باقی سات اعضا کا واجب تو آپ نے سزے میں جا کر پہلے آپ کا ان سات اعضا کا زمین پر ٹکنا واجب ہے اور مردوں کے لیے سجدے میں ران کو ہے پیٹ کو ران سے الگ رہنا اور آپ کے دونوں کوہنیوں کو بھی پسلیوں سے الگ رہنا یہ سنت ہے یہ سنت ہوگا میں لیکن خواتین کے لیے چپکا کے رہنا جسم کو نیچے رہنا اور ساتھ ہی جو ہے پیٹ کو ران سے چپکا کے رہنا اور کوہنیوں کو پسلیوں سے چپکا کے رہنا سنت ہے ان کے لیے یہ آداب نماز میں سے ہیں ہاں جی مردوں کا اور خواتین کا شہزے کی حالت الگ ہے تو یہ بھی ہم نے خیال رکھنا ہے ہاں مردوں کو اٹھ کے بہنا عورتوں کو زندہ کے تھوڑا سا نیچے ہو کے بہنا جیسے آپ کو بتایا ان کا پیٹ اور ران ایک دوسرے سے چپکا ہوا ہو اور ساتھ ہی پسلیاں جو ہے کونیاں پسلیوں سے لگا ہوا ہو چپکا ہوا سب مہمہ فیکے میں آیا ہوا ہے ہاں جی چپکا ہوا تو یہ سنت خواتین کے لیے مردوں کا بھی اس کا برعکس ہے تو اس حالت میں سجدے میں آ آپ کو مطمئن ہو جائے کہ میرے سجدے میں ان آٹھ کا زمین پر ٹک چکا ہے ہاں جی سات اعضاء کا واجب ناک کا سنت ٹکنے کا اطمینان حاصل کرنے کے بعد کہ آپ مطمئن ہو جائے کہ میرے سات اعضا زمین پر ٹک چکا ہیں اس کے بعد اب آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے سجدے کی تصویر یہ ہے جی سجدے میں اس تصویر کو پڑھا کریں سبحان رب بیل و بے ہم سبحان ہم سبحانہ و بے اس مبارک تصویر کو ہاں ایک دفعہ سجدے میں پڑھنا واجب ہے اس مبارک تصویر کو سجدے میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے باقی تین دفعہ پڑھو پانچ دفعہ پڑھو سات دفعہ پڑھو نو دفعہ گیارہ دفعہ جتنا زیادہ پڑھیں ہاں جی وہ کوئی حرض نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں باعث ثواف ہے لیکن ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے ہاں اس چیز کا الگ ذہن میں رکھیں اور اطمینان کی سرزے ہی کی حالت میں پڑھنے آپ نے یہ سوانہ بلالا سرزے ہی کے اندر یہ آپ کے کلا س ناک کو ملا کر سات تازہ کا زمین پر جب لگا ہوا ہے تو اس وقت آپ نے یہ جو پڑھنا ہے سر اٹھاتے ہوئے نہیں پڑھنا ہے سزے میں جاتے ہوئے نہیں پڑھنا ہے جس طرح کچھ لوگ جس تیزی سے نماز پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ سزے میں جاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں یا سے سر اٹھاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, سے سر, پڑ رہے ہیں سے سر اٹھاتے ہوئے یہ تصویر پڑھیں گے تو یہ آپ کی نماز باطل ہے زندگرہ میں اور سدے میں جاتے ہوئے اگر آپ یہ پڑھ ہے تو بھی باطل ہے پہلے سات کا سے نیچے آنکھن یعنی سات کا زمین پر ٹکنا واجب اس کے بعد جو سات اعضاء الناک کا سنت سات اعضا کا زمین پر ٹکنے کا اطمینان حاصل کرنا جس کو شاستری نے فرمایا تو معنیٰ تو حاصل کرنے کے بعد اطمینان حاصل کرنے کے بعد پھر سبحانہ ربی الع وبحمدی کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب باقی زیادہ پڑھنا سنت اب اس مبارک تصویر کا جو سجے کے ہیں سجدے میں پڑھ جاتے اس کا متجمہ کیا یہ ہے صبحان کا آپ نے پہلے بھی بتا تا ہے سبحان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک اور منظک قرار دینا رب بھی میرا رب کے معنی میں ربی العلیٰ رب بھی میرا رب یعنی کے, کے معنی کیا ہے اصلی سے پہلے ایک کھیل مقدر ہوتی ہے اسب بھی ہو سبحان ربی یعنی میں اپنے رب کو ہر قسم کے ایپ اور نقش سے مبارہ قرار دیتا ہوں اور میرا رب اس طرح پان رب پاک اور منظع ہے ہر قسم کے نقص و عیب سے میرا کون سا رب جو کہ اعلیٰ ہے یہ لفظ اعلیٰ جو ہے علو سے ہے ہاں جی علو سے ہے اور اس کا معنی کیا ہے بلند اور بلند مرتبہ کے معنی میں ہے یہ جو ہے علو سے بلند لیکن جب اعلیٰ آ اس کو عربی قواعد اسلامی اس میں تفصیل ہوتے ہیں اور یہ سب تبدیل ہونے اس میں بہت زیادہ بلند مرتبہ والا یعنی بہت زیادہ بلند مقام و منزلت والی ذات تو سبحان پاک المنزہ ہے میرا وہ رب جو کہ بہت زیادہ بلند مرتبہ والی ذات ہے یعنی میرا بلند مرتبہ والی ذات بہت زیادہ شان و مرتبہ والی ذات کائنات کی حرش سے بزرگ و برتر ذات ہرشے سے بلند مرتبہ والی ذات وہ پاک اور منظع ہے وہ بھی ہم اور ساتھ ہی میں اسے کی تحمت کرتا ہوں اس با کو عربی میں بائی مصاحبت کہتے ہیں ساتھ کے معنی میں حمد یعنی تعریف کرنا ہم ہی یعنی اس کی تعریف اس کی تعریف کرتا ہوں مطلب کیا ہے یعنی اے اللہ میں تیری تصبیح بیان کرتا ہوں ساتھ ہی تیری تصویح. تیری حمد کرتا ہوں یعنی اے اللہ میں تجھ کو ہر قسم کے ایب سے پاک اے رب اعلیٰ اے میرا و رب جو پاک ہر شے سے بلند و بالا ہے رب یعنی اے میرا رب جو ہر شے سے بلند و برتر ہے بلند و بالا ہے سب سے زیادہ بلند و بالا ہے چونکہ اعلیٰ کے معنی سب سے زیادہ منع آتا ہے سب سے زیادہ بلند و بالا ہے بلند مرتبہ والی ذات ہے وہ میں اس ذات کو ہر ایب اور نقص سے مبرہ اور ہن قرار دیتا ہوں اس کے میں بلّہ قرار دیتا ہوں اور ایک نقش سے پاک و پاکزہ قرار دیتا ہوں وہ اور ساتھ ہی میں اس بلند مرتبہ والی رب کی تعریف کرتا ہوں اس کی شناخوان ہوں اس کی مدح کرتا ہوں یہ مختصر معنی والے تصویر ان زین گرامی جو کہ سجدے کی کیفیت جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو عاجزی کر سکتے ہیں وہ یہی ہے ہمارا عاجزی کے انتہا یہ ہے کہ ہم سجدے میں گر جائیں ہمارے عجیب کے اس سے زیادہ تو ہم زمین کے نیچے تو نہیں جا سکتے ہاں جی انسان اپنی آزا کو پیشانی جو کہ سب سے زیادہ مکرم ہے اس کو اللہ کے درگاہ میں زمین پر رکھ کر جا نماز پہ رکھ کر ہاں جی اور اس چیز کی گواہی دیتے ہیں یہ اللہ میں تیرا حقیقی ترین بندہ ہوں اللہ میں تیرا محتاج ترین بندہ ہوں اللہ میں ہمیشہ تیرے ہر لطف و کرم کا محتاج ہوں اور تو ہر و نقش بلند اور بالا ذات ہے اور تمام تعریفیں ذات کے کھیلے ہیں جی اس کائنات میں ہر شے کی جو بھی تعریف کریں گے وہ حقیقت میں تیری ہی تعریف ہے کیونکہ ہر شے تیرا جو ہے تیرا مرذوق ہے ہر شے تیرا مخلوق ہے ہن تیرا مربوف ہے ہر شے کا تو نے تربیت تو نے پالا ہے تیرا رب تیرا مرتبہ تو رزق دیتا ہے تو نے خلق فرمایا ہے لہٰذا جو ہے جس جی کے اندر بھی جو بھی کمال ہے حقت میں تیرا ہی کمال ہے لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کمال بلند مرتبہ والی حیثیت کو ذہن میں رکھ کر کہ اللہ تو ہر شے سے بلند و بالا ذات ہے اور میں ہر شے سے حقیر اور میں تیرا ایک کمزور اور ناتوان اور شراپا محتاج ایسا محتاج جو ہر شے میں احتیاج ہے وہ کسی چیز میں بے خوب بے نیاس نہیں ہے ہاں اس کمزوری کو اپنا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہر شے سے بلند و بالا ہونا ہر شے سے بزرگ و برتر ہونا ہیں ہر شے سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہونے کی اس شان و منزلت کو ذہن میں رکھ کر ہم نے اس تجویز کی حالت میں یہ سجے کی حالت میں یہ تصویر پڑھنا ہے جب آپ کمال آزی جی سے اس کو پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا سب سے قریب ترین بندوں میں سے ہوگا خوش ہیں سجے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بندے کی تمام جو ہے حالتوں سے زیادہ سجدے کی حالت پسند ہے پیارے ادنبی کے آدی سے بندہ جو ہے سجے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے ہاں سجدے کے حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہیں ہمارے روزگار نے ہمیں نمازوں کے بعد سجۂ شکر کرنے کا حکم دے دیا کیونکہ سجے کے کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحمتیں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں شامل حال ہوتی ہیں تو سزے کے حالت میں جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے اس لیے ہم سجدے شکر کر لیتے ہیں ہر نماز کے بعد ہاں چونکہ سزا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے بندے کی آجیزی کے کمال کی صورت یہی سجدہ ہے اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے آجیزی کے اللہ کی درگار میں اپنی بندگی کے اللہ کی درگاہ میں جو ہم اظہار کر سکتے ہیں وہ یہی سجدہ ہے کیونکہ زمین کے اندر تو ہم نہیں جا سکتے ہیں وہی سجدہ ہے زمین پر پیشانی رکھ کر اپنی کمزوری اپنی بندگی کا جو ہے اقرار کرتے ہیں اور اللہ کے رویت خالقیت راز ہاں اور اس کی جو ہے عظمت اور بلند بلندی کا شان و مرتبے کا اقرار کرتے ہیں کمال خلوص اور آجیزی کے ساتھ لہذا زینا کو پوری خلوص کے ساتھ پڑھا کریں سہانا ربی العلیٰ و بحمدے میرا بلند مرت سب عرشے سے زیادہ بلند مرتبہ وال اللہ اللہ پاک اور منزہ اور نقصے ہوا بھم دے اور میں اس پاک ذات کے جو ہے حمت کرتا ہوں اس کا تعریف کرتا ہوں ہاں جی اس کا تعریف کرتا ہوں یہ مبارک تصویر پڑھیں اذین گرہ یہاں ایک چیز خاص خیال رکھیں جو کہ اکثر یہاں پر آپ نے پہلا شجزہ کر لیا تھا جی اسی طرح تصویر پڑھ لیا اور ایک دفعہ پڑھنے والی پڑھنا چاہیں پڑھیں اس کے بعد جو ہے پہلا شہزادہ کرنے کے بعد ہماری اکثر نمازیں یہاں پر خرابی کرتے پہلے شجزے سے سر یہ آپ لوگ سب سن کے رکھیں اذین وا نماز کے اندر آپ نے واجبات کو پورا نہیں کیا تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے لہٰذا میں بار بار اس نماز کی اصلاح کریں جو مجھے ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں غلط نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے زیاگر میں ایک چھوٹی سی غفلت سے آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے لہذا جب آپ نے پہلا کمال عجی سے کر لیا اور ثمانب الحمد ایک دفعہ یا جتنا بھی آپ کو تحفے کو واپ لیا اس کے بعد جو ہے کمر بورا سیدھا کرنا جینگرہ میں کے حالت میں مکمل طور پر آ کے کمر سیدھا کر کے اطمینان کا سانس لینا ہے یعنی اطمینان کا سانس مطلب کیا ہے اب آپ کو اس بات کا مطمئن ہو جائے کہ میں نے کمر سیدھا کر لیا ہے سر جیسے سر اٹھا کر پھر اطمینان حاصل کرنے کے بعد پھر جو بیچ میں جو چھوٹی دعائیں ہم پڑھ لیتے ہیں یا اللہ عرحمن اللہ۔ ہاں جی اللہ نے جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں اس دعا کا پڑھنا سنت ہے دو سجدوں کے بیچ میں لیکن کمر کا سیدھا کرنا دونوں سجدوں کے حالت میں دونوں سجدوں کے درمیان میں یہ واجب ہے عزائیں گرامی مگر اکثر لوگ اس چیز کو خراب کرتے ہیں اس میں بار بار تکرار کر رہا ہوں اکثر لوگ سجدے سے جو ہے پہلا سجدہ کرنے کے بعد تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں کمر سیدھا نہیں کرتے آپ لوگ خود بھی اپنے آپ نماز کو چیک کر لو ارے تھوڑا سر اٹھا کر تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر فوراً سردے میں چلنے جاتے ہیں تو یہ نماز باطل ہے اذن گرامی باطل ہے باطل ہے میں آپ سب کو آگاہ کر رہا ہوں خدا کے لیے اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کرو اور جو جو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا اس کی نماز کا بھی اصلاح کرو اور یہ بات میں اپنی تفصیل نہیں کہہ رہا ہوں فق الحاظ میں واضح الفاظ میں ہے امیر کا بیر علیہ رحمٰن ذختر میں پیام بسم کیا میں نما کا کل بیان کیا ہے ہاں جی پیارے نبی کے سامنے جب ایک بندہ نے ایسے نماز پڑھا کہ دو سجدوں کے بیچ میں تو اس نے تو معنی نہیں کیا اس کی نماز کو باطل قرار دے دیا اس کو دوبارہ پڑھنے کا حکم دے دیا تو ازاں نگرامی جو ہے اس کو ہاتھ یارہ نبی سجدے سے سر اٹھا کر مکمل جو اطمینان حاصل کرنے والا جو بھی دعا پڑھنے پڑھو اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جاؤ اسی طرح سابقہ جیسے کہ اساتذ اعضا کا زمین پر مکمل ٹکنے کا اطمینان حاصل کرو ناک کو ملا کر آٹھواں اعضا کا وہ سنت پھر مدمن ہونے کے بعد پھر صبح نبل عمدہ کا دوسرے سجے میں بھی ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے باقی زیادہ آپ جتنا پڑھ سکیں پڑھو تو اس طرح آپ کا سجزہ مکمل ہو جائے گا پھر دوسرے سہدے سے سر اٹھا کر کھڑا ہونے سے پہلے دوسرے قد کے لیے کمر شدہ تشدد کی حالت میں آ آنا تشدد کی حالت میں آ کر ہاں تو منع کر کے پھر کھڑا ہونا یہ سنت ہے اگر نے سردے سے ڈانٹے کھڑا ہو گیا تو آپ نے اس انت کو چھوڑ دیا تو آپ ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے لہذا دوسرے سردے سے سر اٹھا کر پھر تشہد کی حالت میں آ کے اطمینان کے سامنے کہ میں تشہد کی حالت میں آ چکا ہوں اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائیں اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کھڑا نہ ہو جائیں اللہ اکبر آپ کا تشہد کی حالت میں آ کے ختم ہونا چاہیے اور تاکہ آپ کا یہ توانینا آپ کو حاصل ہو اس کے بعد پھر آپ سہدے میں چلا جائیں تو آج کا یہ دس یہ پن اتفا ہو رہا ہے